انرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العزيم ہر قسم دی کی ہمدو ثنا تاریف تقدیس اس مالک الملک رب العزت واہ شریق نائق ہے کہ جس کے قبضے اور اختیار اندر پوری کائنات ہے دے اندر جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے تبدیلی ہے موسم بدل بدل کے آندے نے او دے حکم نال رات اور دن چھوٹے اور بڑے ہوں رے ان تبدیلیاں دے نال نال اللہ سڈے واسطے مغفرت اور بخش دے کئی بہانے بنا دے رہے ہیں نی کے مختلف مواقع پیدا کر کے سارے دے, دے گرد و گار دور کر اللہ سامان کرتے رہتے ہیں جس طرح اسی دنیا اندر ہر چیز نو دیکھنے کہ او دیتے میل ہے کپڑا ایک دو تین دن میلا ہو جاند ضرورت پیتی ہے کہ دوتا جائے جیگر ہر چیز اسی طرح گرد و گار نل اٹ جاندی ہے او نصاف کرن دا کوئی نہ کوئی طریقہ اور ذریعہ انسانہ نے اختیار کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے ملتی. الا لکل ان لکل شیئن سکالت و سکالت القلوب ذکر اللہ ہر چیز نو صاف کرن دا ایک طریقہ ہے پالش اور نکل کرن دی ایک چیز کیتی ہوئی ہے لکڑی کی پالش ہے لوہے کی پالش ہے پالش ہے لڑکی ضرورت اسی کر کے کےش کرنے آ, نکل کرنے انہ کی آب و تاب اور چمک دمک نو پھر واپس لے دی کوشش کرنی جس طرح چیزاں سے گرد و گبار پہندہ ہے اور محل چڑھ جاتی ہے اس طرح ہی انسانی دل بھی میلے آدھے رہتے ہیں بھی غبار جمتا رہتا اللہ تو دوری کی وجہ اللہ تو بیگانگی دی وجہ نال اللہ نالو اپنے تعلق نو منکتہ رکھن دی وجہ نال بشری تقاضیاں دے تاحت اللہ دیاں نافرمانیاں کرنال دلانتے مبار جڑتا رہنے دلانتے میل جم بھی رہنے دی اگر کسے خوش نصیب نو اے احساس ہووے کہ جس طرح میں غسل کر کے اپنے جسم نو صاف کرنا تو اپنے کپڑے نو صاف کرنا اپنی نو صاف کرنا میرا دل بھی اسی طرح صاف ہو جائے یہ تو بھی غبار اتر جائے یہ محل بھی دور ہو جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے بھی ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا سکالت القلوب ذکر اللہ دلان دی نکل اور پالش دلان دی میل نو دور کرنو والا اللہ دا ذکر ہے اللہ دی یاد ہے جنہ کوئی شخص اللہ دا ذکر زیادہ کرے گا اونہیں دل زیادہ او دا پالش اور نکل ہوندہ چلا جائے گا صاف ہوندہ چلا جائے گا اور مومن کی پہچان یہ دسی فرمایا کہ ذرا آجی اللہ دی کوئی بے فرمانی ہو جائے اے بے چین ہو انو اپنا سکون اور اطمینان غارت ہوتا نظر ہے اے اس طرح پریشانی محسوس ہے مثال دیتی محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے محسوس ہے کہ میں کسی پہاڑ دے دامن اندر بیٹھا ہوا اور پتہ نہیں کس وقت اے پہاڑ میرے تے گر جائے گا میں یہ کچھ لیا جا ہوا گا۔ نیک بندے تو جس ویسے گنا ہو جانا تو احساس ہوتا ہے لہذا او چاہ ہے کہ جنگ جلدی ممکن ہو سکے میں اپنے اللہ کو معافی منگا اور مینو میرا رب مواف کر پھر رجوع کرتا ہے قرآن مجید اندر اللہ میرے بندے او نے وہ جس ویلے ان کوئی بے حیائی دا کوئی بد اخلاقی دا کم ہو جائے آنفوسا یا میری نافرمانی فرمانی کر کے اپنی جان ظلم کر بیٹھتے ہیں اللہ دیا نا کر کے حقیقت آپ سے ظلم کرنے ہیں اللہ کا تے کچھ نہیں بگڑتا کوئی نیکی کر چلا جائے اللہ نا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کوئی اللہ دی نافرمانی فرمانی کردہ چلا جائے اللہ نو کوئی نقصان نہیں پہنچتا من عامل سوال فلنفسه ومن نفس و اللہ نے صاف طور پہ فرما دتا ہے جڑا اچھے کام کرے گا نیک کام کرے گا فلنفسه وہ فائدہ وہ اپنی جان پہنچے گا اپنا ہی ہمدرد اور فرمانی گنا ادر ملوث ہوا ببال وہ پے گا سا کچھ نہیں بگاڑ اللہ فرمانے نے میرے بندیا کو جس ویل کوئی دے کم ہو جائے اذا فعلوا کوئی کم ہو جائے یا او یا میری نافرمانی کر کے اپنی جان ظلم کر بیٹھا پھر کی کرتے اللہ, نفور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس ویلے ویل تلو کوئی گناہ ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے فوراً دے پیچھے نیکی لگا دیا کرو جس طرح شکار دے پیچھے تیر اسی چلا رہے گولی چلا اور کئی ذریعے اختیار کرنے آ گنا ہو جان تو بعد او دے پیچھے نیکی لگا دیا کرو اتبع فإنه فرمایا جس ویل کوئی غلطی کر بیٹھو تو پیچھے نیکی, لگا دیو نیکی جا کے اس غلطی نو مٹا دے گی اور اللہ نے قرآن اندر دی اپنی رحمتہ ان اندر بیان فرمائی ان نیکیاں گنا اس طرح بہا کے نے جس طرح سیلاب اپنے سامنے آن والی ہر چیز و نشان مٹا کے رکھ دیں میرے بندیاں کو جس ویسے کوئی بے حیائی دا کم ہو جائے میری نافرمانی کر کے اپنے آپ تے ظلم کر بیٹھن ذکر اللہ فورن میرے رابطہ قائم کرتے فورن میرا ذکر شروع کر دیں و وَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور اپنیاں کیتیوں ہی ہیں غلطیاں اپنے گناہ اپنیاں نافرمانیاں جیڑیاں نے انہ دی میرے کل موافی منگ دینے اور پھر فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ ذرا سوچوتے سئی کہ گناہ کون مواف کر سکتا ہے غلطیاں دی موافی کون دے سکتا ہے مغفرت اور بخشش کے اختیار اندر ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا اللہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جڑی گناہ معاف کر سکتی ہے اور کر دین دی اللہ نے اپنے بندے نے معاف کرنا بڑا ہی عزیز اور بڑا ہی محبوب اور پیارا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ اسلام ہر بیٹا اور ہر بیٹی گناگار ہے کل بنی آدم خطا وخیر آدم علیہ السلام دی اولاد گنہگار ہے خطا کار ہے کی کوئی شخص بھی ایسا اس دنیا اندر نہ گزرا ہے نہ اچھ ہے نہ کبھی قیامت تک ہو سکتا ہے جہاں جی کوئی گناہ نہ ہو جی ایسی تھی نہ ہوسلام کہ اللہ تعالی نے خود اپنی حفاظت اندر انہوں رکھا انہوں کو گنا نہیں ہوتا گلتی نہیں اور چیز ہے گناہ اور نافرمانی پرمانی یہ مختلف ہے فطرت بھی ہوئی ہے جی عام انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پل جان اور اپنی نشان کا ذکر کرتے ہیں ایک دن ایسا ہوا آپ نے نماز پڑھائی جماعت کرائی چار رکت والی نماز پھینندی آپ نے بجائے چار رکت پڑھندے دو ہی رکت پڑھ کے سلام پھیر دلام پھیریا جڑے جلدی مسجد جان والے سن اپنے کام کاج واسطے وہ جلدی باہر بھی نکل گئے کچھ سحابا بیٹھے رہے رضوان اللہ علیہ مجمعی ایک صحابی دی عادت کی رضی اللہ کہ وہ جد کو اس طرح اشارے بھی کردت کی بنا ہویا سی ذل سر ہاتھ والا حالانکہ ہاتھ ہر انسان دے ہوں لیکن خوشتہ بھی نال آپ نے وہاں ہی رکھ دیا جس ویلے دو رکھتا تے اسلام پھیر دھو نکل رہے بیٹھے ہوئے, نے یدین اٹھ ہوئے. تے اپنی اس عادت مطابق ہاتھ اس طرح اڑایا کو سولہ تو یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر اور کاٹو ہو گئی ہے یا آپ لگ گئی؟ دی پہلی آواز اور پہلی بات کوئی گوھر نہیں پرایا انجیا شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں آپ نے سنی نہیں دوسری مرتبہ ذرا زور نال ارض کی سوال ہو اب مت رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تھوڑی ہو گئی ہے مختصر ہو گئی ہے یا آپ لگ گئی ہے؟ پھر آپ فرمانے نے صحابہ دی طرف التفات کر التفاق کردے ہوقول یعنی دیکھو بھائی ہاتھ والا کی کہہ رہے ذرا سنو یہ ہاتھ والا کی کہہ رہا جی باقی ماندہ جڑے ان انہوں نے بھی عرض کی بجائے دو ہی رکتہ پڑھایا اچھا، نکل رہے ہیں نکل چکے ہیں انہوں نے واپس بلا آواز دیتی گئی واپس آئے سفا بنیا دو رکتہ مزید پڑھائی محمد رسول اللہ دو رکتم پڑھا کے تے سجدہ سجدیتے کی کیتے سلام فیریا سلام فیر کے کھڑے ہو گئے محمد رسو کی ارشاد فرمایا فرمایا ان بشرگ بائی کسی غلط فہمی اندر نہ رہنا آدم دا بیٹا ہوں دے لحاظ نال میں بھی اس طرح دا آدم دا بیٹا ہاں جس طرح کے تصویر ادا ماں آنا بشر ہو مسلو کو جس طرح دے تسی بشر ہو آدم دی اولاد ہو میں بھی آدم دا کا اسی طرح کا ہی بیٹا انسا کما ان جس طرح تسی بھل جاندے ہو نا اسی طرح مینو بھی بھول لگ جاتی میں بھی بھول جانا جدو منو اس طرح کوئی پولا لگ جائے منو یاد کرا کہ اللہ نے حفاظت انی نہیں ہوتی اپنی گنا نہیں ہوا کو اللہ نے خود بچائی رکھا ہے معصوم گناہ گنا لیکن فطرت اندر جڑی ایک عام انسان اندر ہے وہ بھی پھول جاتے سن تو فرمایا کی کلو بنی آدم خطا آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا ہر بیٹی سوائے ان شخصیت جنہوں اللہ نے خود بچایا باقی سب گناگار ہیں خطا کار ہیں کوئی نہ کوئی ان غلطی ہندی ہوں ری وہ خیر القطائیں التوابون تے اللہ نو اپنی مخلوق انساناں جو سب تو پیارے بندے او نے اللہ سب تو زیادہ محبوب بندے او نے جننا کو غلطیاں ہوندی ہیں تے پھر آ کے اپنے رب دے سامنے اقبال جرم کر دینے اپنے گناہ دا اعتراف کر دینے اور معافی مانگنے اللہ اسی بھول لگے اللہ میں انسانہ میں بشرہ تُو میری سرشت اور کر. وہ بندہ بڑا ہی بلکہ ایسے بندیاں نو اللہ دکھا دے نو فرما ہے کہ اس بندے ذرا دیکھو جا رو رہے ہے معافی منگ رہے ہیں کاش کے سو اپنے رب کے سامنے کدی رونا نصیب جائے دنیاوی نقصان تو بڑی جلدی آنسو ٹپک نے اللہ دے در اور خوف کی وجہ گناہوں یاد کر کے اللہ دے عذاب دا تصور آنسو بھی اک نکل گیا کہ اللہ نے اس اک جہنم دا دوں حرام کر دے. بڑی قیمت ہے اس آنسو واللہ فرماندے دیکھو ذرا یہ بندہ رو رہا ہے اپنے گنا اراف کر رہا ہے اکبال یہ جرم کر رہا ہے کہ میرے کو گلتی ہوئی میں کیتا کیتا نہ فرمانی میں کر بیٹھا مانگ رہا ہے بندہ جہاں روڈ پیا اپنے گنا دستا پیا دیکھیا ہویا ہے. اللہ رشتوں پوچھتے انہیا ہوا ارض کرتے ہیں ما کا یا کار اللہ یہ نہیں تے پھر اللہ اس بندے تے فخر کرتے نے. کہ بغیر دیکھے یہ ای ڈر رہے ہے اور یہ میری رحمت اینا یقین ہے اور جے کبھی دیکھ لحمت کلو بنی آدم خطا راہ آدم ہر بیٹا ہر بیٹی گناگار ہے اللہ ان گار محبوب اور پیارے بندے جڑے لگتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دینے حدیث قدسی ہے اے لوگو اگر تسی گناہ نہیں کرو گے میرے معافیاں نہیں منگو گے توبہ نہیں کرو گے میری بارگاہ اندر نہیں بار کا نیس تو نابود کر دیاں گا تا نام و نشان مٹا دیاں گا تاری جگہ تے ایسی مخلوق لیا کے بسا دیاں گا جیڑی گناہ کرے گی اور میرے کو معافیاں منگے گی یہ مطلب یہ قتل نہیں سنوں گناہ کرنے چاہیے اللہ فرما دینے جی گناہ نہیں کرو گی بلکہ یہ مفہوم اے ہے کہ اے ممکن نہیں کہ سارے کو گنا نہ ہو ابھی غلطی نہ کریے اے ہو نہیں سکتا بشر ہو کے انسان ہو کے گناہ نہ کرے اے کس طرح ہو کے جی کسے انسان نے گناہ ہی نہیں کرنا سی تھی اللہ نے معافی کیوں رکھی اور توبہ تصور کیوں دیا گنا کرنے سن غلطیاں ہونی سن اس واسطے فرماندے تو دیتا دا دروازہ ادو تک, تک اللہ نے کھیا جدوں تک آدمی کا جنوب اصنے سا اکھڑ رہے اس توبہ تو دروازہ بند دا ہے ادو تک اللہ نے کھلا رکھا جب بھی کوئی چاہے آ جائے جن بھی گناہ ہیں لے آوے. اللہ فرمانے نے اگر میرا کوئی بندہ این گناہ لے کے آ جائے بے قرآبے جنہ نل زمین پر جائے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک پوری زمین استقبال وہ اب بہانے بنا رہا ہے موقع پیدا کرتا رہتا ہے ساری بخشش دے ساری مغفرت سے سانو ماف کر بہانے وہ موقع سب تو کسرت موقع ہے نماز ہے اللہ موقع دے کہ آپ کو جو کچھ ہوا ہے آ کے معافی منگ لیں ہوں معاف کر دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک جتنی گلتی جتنے گناہ بندے کو ہوئے ہوں نماز پڑھنے صبح زہر تک جن گ ہوئے آ کے زہر کی نماز پڑھ لینا بندہ اللہ وہ معاف کر زہر تو لے کے اثر تک جنیاں گلتی ہوئی اثر دی نماز پڑھن اب کہ یہ سلسلہ مومن کی زندگی اندر جاری رہتا ہے گناہ گنا نال معاف ہوں سنے جانے کن اللہ کی رحمت ہے اللہ کنا مہربان ہے کن ہمدرد اور خیر خواہ ہے رب سڈا اسی واسطے فرمایا ایک سوالیہ انداز اندر یا الانسان ما غرق کل کریب اے انسان مہربان اِن ہمدرد انہ مشفق اشفق ان رب کو کہڑی چیز نے تین دھوکا دیتا ہے وہ چیز ذرا دس جن تین دھوکھے اندر پا دے مہربان رب دا دروازہ چڈ کے تو ادھر ادھر پٹکتا او چیز دس جن تین تو دیتا ماغر رکا بی رب بی کل کر سفت بیان سوچتے تے اس سے نہیں بنایا ہے. اس سے نہیں بنایا ہے نا کس چیز تو بنایا ہو مٹیریئل ذرا ذہن اندر لیا ہل اتا انسان ہی لم اکن شہ مزکور کر پھرنا ہے نہیں طرح کا پھرنا ہے تیرے قدم قدم تو تکبر اور فخر ظاہر ہے تو ذرا او وقت ذہن اندر لیا لم یکن کہ تیرا کوئی نام و نشان نہیں, نہیں انسان بنایا تین کس چیز تو ہے؟ اس قطرے تو جڑا کپڑے تے لگ جائے تے بغیر توتے کپڑا پاک نہیں جسم, جسم ماں اندر پھر تیری جس طرح دی چائے شکل و صورت بنائی بغیر کسی نال مشورہ کیتے بغیر کسی نو یو سب دیرو گم جس طرح ان نے اس طرح کی صورت اور شکل بنائی اور بہترین شکل و صورت بنائی انسان نو اللہ نے اپنی ساری مخلوق چو بہترین شکل و سورت ادا کی اللہ کرے کہ اللہ دی بنائی ہوئی شکل سانو پسند آ جائے اسی شکل کو بگارنے ہاں بدل کی کوشش کرنے اللہ دی بنائی ہوئی شکل سانو پسند نہیں آئی اللہ, اللہ دی خالقہ کا فرمایا جس رب نے مہربان ہے, وہ تیرے تے, ہے تیرے تے بڑا ہمدردگی وہ اپنی رخمتہ ناول فرما ہے کہڑی چیز نے تین وہ دھوکھا معافی اور بخشش دے بہانے چو سب تو وافر مقدار اندر سامنے اون والا بہانہ نماز ہے نماز اگر باقاعدگی پڑھی جائے تو کوئی گنا باقی رہوں معاملہ ختم ہوں چلا جانا ہے حساب بے باق ہوتا چلا اس واسطے قیامت دن سب تو پہلا سوال ہی نماز دے بارے اندر کرنا ہے اللہ جڑا نماز ال نڑھتا رہا مرد دم تک پڑھتا رہا و حواس رہا کرتا رہا قیامت دنیا نماز ٹھیک نکل آئی پوری نکل آئی ان شاء اللہ بعد والے معاملات آسان ہو جان فما پما ایسر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو بعد جہاں حساب ہوا وہ سوکھا ہو جائے گا تے ج نماز اندر ہی پس گیا نماز ہی پوری نہ نکلی صحیح نہ نکلی سنت کے مطابق نہ نکلی تے تو کامیاب ہون دا سوال ہی پیدا ہے جنیا مرضی نیکیاں وہ پلے ہون نماز اگر درست اور صحیح نہ نکلی تے کامیابی ممکن ہی نہیں پنج وقت بہانا بندہ ہے یہ موقع آدھا ہے مہزن اعلان ہی یہ کردہ حیا الفلاح آؤ نماز پڑھ لو حل فلاح آؤ نجات حاصل کر نماز نجات ہے کامیابی کی دلیل ہے اللہ ہاں سرخرو ہون کی ضمانت ہے نماز اگر نماز نل کسی بدبختی غالب آئیے گناہ معاف نہیں ہو سکے پھر اللہ نے ہر ہفتے اندر ایک دن رکھ دیتا ہے اج گزر رہا ہے نام یوم الجمعہ ہے جمعہ رکھ دیتا واسطے باقی امت والے مختلف دن سن یہودیاں واسطے ہفتہ سی یوم عیسائیاں واسطے اتوار کا دن سی سڈے واسطے اللہ نے جمعہ کا دن اور جمعہ دے دن اندر بے شمار برکتان جمع کر دیتی ہیں اللہ یہ بھی اہمیت ہے دی کہ قیامت بھی جمعہ دے دینی آنی اس سے جنہ اور تو علاوہ اللہ دی باقی ساری مخلوق جمعہ رات دا دن گزر جاندہ ہے جمعہ دی رات شروع ہوندی ہے سجدے پہ کے رونا شروع کر دین دی ساری مخلوق اس واستے کل دن جمعہ دے ہو سکتا ہے کل قیامت کا دن نہ ہو ساری رات مخلوق روندی رہتی ہے اپنے ملاواں منگتی ہے لیکن جس ویلے صبح سورج حسب معمول مشرق چو نکلتا ہے جدھروں پہلے چڑھتا ہے سورج ادھر ہی نکلتا او مخلوق جڑی رات بھر معافیاں منگتی ہے اور روندی رہی وہ سجدہ شکر ادا کرنے پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو ایک ہفتہ ہو مہلت دے اج دا جمعہ قیامت دا جمعہ نہیں کیونکہ قیامت دے جمعے دی نشانی اے ہونی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج مغرب چلو ہوئے گا بجائے مشرق دے مغرب چو سورج نکلے گا اپنے اپنے گرے باندھ ابھی چانکیئے کہ ہر ہفتے یہ کدی سوچا ہویامت نہ متبرک دن اللہ نے رکھ دیتا قیامت جمعہ دے دن ہونی ہے اور جس ویل اللہ نے حساب شروع کرنا ہے نا قیامت دے دن آپ نے فرمایا نہ روح نہ اور جس ویلے اللہ نے حساب شروع کرنا ہے نا قیامت دن آپ نے فرمایا نہ دنیا اندر سادہ وقت اور دور سب تو آخری وقت اور آخری دور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سب تو آخری نبی ہیں اور اے امت علی صاحب سب تو, آخر سب تو آخر سے آئے والاولون القیامة لیکن قیامت دن جس حساب شروع ہو کہ سادہ نمبر کو سب تہلو سا حساب ہوتا ہے اللہ اکبر جمعہ دا دن رکھ دیتا کہ آؤ اگر نماز نل محافی نہیں حاصل کر سکے تُن تو جمعے دن آ جاؤ بڑیا سادیا بڑی آسان شرطان جنہوں پورا کرنا ہر انسان دے بس اندر رکھ دیتا اللہ نے شرطوں نے ماتا ہے تو اگر جمعہ ادا کر لو کوئی شخص اللہ اِن راضی اور اِنہ خوش ہو جانا ہے دس دن کر دلہ اندازہ کرو فرمایا انداز ادا کردشتہ دے گناہ معاف کرتا دی معافی لکھ دینا دس دن دے گناہ جمعہ پڑھن اللہ معاف کرتا کی شرط اللہ, کی اللہ اکبر فرمایا دے دن غسل کر لیا کرو اس نیت نل کہ اج جمعہ پڑھن جانا ہے اور یہ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے جمعے کر لیا کرو اگر ممکن ہو سکے تو جمعے واسطے الگ جوڑا ایک بنا کے رکھ لو اگر ایسا نہیں تو فرمایا جہا لباس موجود ہے مہیا ہے میسر ہے جمع پڑھن آن لگ نیت یہ کرو کہ اچ اللہ جی بیان کیتی جائے گی اگر وہ میرے اندر ہوئی تے میں کوشش کراگ چڈن دی اللہ تو توفیق دے دی جیڑا کوئی نیکی دا سلسلہ بیان کیتا جائے گا نیکی دا ذکر ہوئے گا اللہ میں کوشش تو اس نیکی دے عمل کرن دی میں توفیق دے دی نیت لے کے آ جائے گا اور خطیب دے خطبے سے کھڑا ہون تو پہلے پہلے مسجد اندر پہنچ جاؤ کیونکہ نام لکھیا جان ہے آن والوں حاض لگتی گواہ پیش ہومت جس ویسے خطیب خطبہ کھڑا ہو جہ فرشتے جنہیں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے مسجد کے دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواؤ سو ہو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیں نام لکھ رہے ہوں اور وہ او بھی مسجد کے اندر آ کے خطبہ سننا شروع کر ہیں مطلب کی نکلیا کہ جہاں بعد ہے دا درج ہی نام درجی نہیں ہویا لکھا ہی نہیں گیا عذر کوئی سفر چیمار ہے بیمار زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا نہیں جلدی آ سکتا ستا پیا رہ گیا کوئی ہوسا ازر جہی اپنے بس اندر نہیں سی اللہ اُنہ ہے نیت کے مطابق لاپرواہی نال نال جمعہ نہیں آتا جمع اور جمعہ اللہ دیہ این اہم عبادت ہے یہ اہمیت ہے فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا شخص جان بجھ کے تین جمعیں چھڑ دے اللہ انہوں ایک ایسے جگہ تے منافق لکھ دیندہ ہے لا یمہا ولا یبدل نہ اُدھا نہ اُتھم مٹایا جاندہ ہے نہ تبدیل کیتا جاندہ ہے خطیب دے خطبت کھڑا ہون تو پہلے مسجد اندر پہنچو کوشش کرو کہ خطیب کریب ہو کے بیٹھیے لیکن طریقے تریقے سلیقے یہ نہیں کہ لے جائے آدمی بیٹھے ہوئے لوگ گردنا پلانگتا دی کوشش کرے یہ بھی خلاف ہے سنت دے. اخلاق دے منافی بات ہے جدو آئے آدمی جنا قریب ہو کے اس ویلے بیٹھ سکے بیٹھے جتے مناسب جگہ ہو گئے انجائش ہو گئے اور ویسے بھی الاول فالاول فرمایا پہلے پوری کرنیاں چاہیئے جو کوئی شخص جان بجھ کے پہلے دور بیٹھ دائے جس طرح مسجد اندر اللہ دیکھار اندر آ کے مرکز تو دور بیٹھ دائے اللہ پھر انہوں اپنی رحمت تو اس طرح دوری دور کرنا شروع کر دیں انہیں چند شرطان پڑھنا قدم تو چل کے آیا ہے اور استے پیچھے قدم لکھتے آدھے گر ہر قدم دے بدلے ایک سال دی عبادت دا مزید سباب مل جائے ایک قدم تے ایک سال کی عبادت اور عبادت بھی کیسی فرمایا دن روزہ رات ساری دا ایک قدم دے بدلے ایک سال دی اس قسم دی عبادت دا اجر اور سباب جمعہ پڑھن مزید اللہ دے دے بہانے نہیں ہوا آپ کرن دے بخشش مغفرت دے, دے, دے اور کی اگر کسی شخص بھی بدنصیب بھی پھر غالب آ جائے کہ جمعنل بھی معافی نہیں لے سکیا کہ پھر وہ مہینہ رکھ دیتا سال اندر جس مہینے دی آمد آمد ہے جہاں مہینہ انقریب اون والا ہے جہاں نام رمضان ہے لفظ رمضان دے مانے پٹھی ہے لوہا پرلان واسطے سونہ صاف کرن واسطے دیگر دھاتا نصاف کرن واسطے اور پگلان واسطے اپنی مرضی دے مطابق ہونا دیا چیزیں بنان واسطے پٹھیاں بنائیاں نے اور تیار کی دیاں گئیانے رمضان دیمانے پٹھی نے باقی تاتانیاں میلہ اگ صاف کر دیئے پٹھی اندر پان دینے او بلکل خالص ہوں دیئے رمضان دی پٹھی ایسی پٹھی ہے کہ اے مسلمان دے گناہ سار دیتے یہ دے اندر مسلمان دے گناہ جل جاتے وہ مہینہ ان قریب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک سی کہ رمضان دی آمد تو پہلے اپ ایک بڑا وسیع خطبہ ارشاد فرمایا کردے سن صحابہ نو ذہنی طور تے تیار کر دیندے سن قد عظیم شاہر مبارک لوگوں تیار ہو جاؤ ایک بڑا ہی والا بڑا ہی مہینہ آ رہا اس مہینے کی آمد اللہ دہاں بڑی اہمیت رکھ دیئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت نو سارا سال سجایا جان جنت نی خوبصورتی خوشی اندر او دی استقبال واسطے جس ویلے رمضان دا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت اندر ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو دار مطربی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اعلان ہو جاندہ ہے کہ اللہ دا مہمان رمضان آ گیا ہے رمضان اللہ دا مہمان ہے یہ دی آمد دی خوشی اندر جنت سجائی جاندی ہے پورا ساتھ یہ دی تو یہ دی اہمیت دا اندازہ ہو جانا چاہیے وہ مہینہ انشاءاللہ العزیز سوموار تو یا منگل تو شروع ہو رہے ہے <coughs> ساڑے متلے دے مطابق اج ستائیس شابان ہے اور روزے رکھنا پھر روزے ختم کرنا وہ دواست حکم یہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سومو لے رؤیاتکم وفترو لے رؤیاتکم اپنا چاند دیکھ کے روزے شروع کرے آجے اپنا چاند دیکھ کے عید کرے آجے ساڑے متلے دے مطابق آج ستائیس رمضان المبارک ہے ہفتہ اچھائیس اتوار کیا منگلہ ہوگی اللہ علم مندرے ہے کہ چند کدوں نکل گئے بہرحال بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے نیکی دی نیت جدو مسلمان کر لیندہ ہے انہوں اجر اور سواب ملنا شروع ہو جاندہ ہے آؤ اسی نیت کر لیئے اللہ تیرا مہمان آ رہے ہے اسی تیرے نلوادہ کرنے کہتی ہوں کہ ماں حق کا عزت کریں گے او دا احترام کریں گے او دا ادب کریں گے او دے سارے تقاضے پورے کرن کوشش کریں گے تو توفیق عطا فرمائیں۔ وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے سامنے کچھ دوستاں نے دعائیں درخواستاں بھیجیاں نے خصوصی طور تے بیماراں واسطے شفا دی دعا اللہ جمی مسلمانہ دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرماوے اللہ تعالی سادیاں ہر طرح دیاں پریشانیاں تو سانو نجات عطا فرماوے اپنے دین تے قائم رکھے جدو سانو بلاوے ساڑھے پلے ایمان ہوئے یعنی مومن بن کے دنیا تو جائی ایک دو باتاں دوستہ نے دریافت کیتی ہیں اکتئے کہ جس لئے کوئی شخص نماز با جماعت ادا کر رہا ہوے کہ امام رکو تو اٹھے اور اوکب سمع اللہ لمن حمدہ کہ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کہے یا ربنا لکل حمد کہے دونوں طرح ہی درست ہے اگر مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیں دے کہ پھر بھی کوئی حرج نہیں اور اگر امام دی آواز سن کے او ربنا لکل حمد کہہ دے رہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں نماز اللہ کوئی نقص نہیں آتا دونوں طرح دوست دوسری باتیں پوچھئے کہ کھانا کھان تو بعد دی دعا اور معمولات تو بعد دی دعا جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے او پڑن تو بعد اگر گرو ابراہیمی جہاں نماز اندر گرو شریف پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھ لیا جائے یہ نہیں وسلم نے خود سکھایا ہے وہ اسی طریقے دے مطابق کیتا جائے گا اجر اور سواب ملے گا ورنہ اللہ دیہ ہاں باز پورس ہوا دا دوستوں یہ ارز کیتی گئی تھی کہ ازان اندر معزن جس میں کہیں دے اشہدو ان محمد الرسول اللہ اس میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا بلکہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ ہی کہنا کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو ما یکولو المعزن تسی بھی اس سے ترہیں کیا جس طرح معزن کہیں دروشی پڑھنا کنہ درجہ ہے لیکن نافرمانی ہو جائے گی اگر اسی اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کمان گے ایدہ جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے تو ہر بات اسی طریقے نل کرندی کوشش کرنی چاہیے یہ جس طریقے نل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہو جو طریقہ آپ نے سکھایا تیسری بات یہ دریافت کی تھی ہے کہ خطبے دے دوران جب اعلان کر دے ہو تعاون واسطے مسجد لئے لی، مدرسے لیے ذاتی ضرورت والے واسطے سارے دوست اس لیے کوشش کر دینے کیسی اٹھیے اور حصہ لئیے کیا اے خطبے دے آداب دے منافی بات نہیں از خود کسے دی طرف اشارہ کرنا کسے نال گل بات کرنا کوئی چیز پہ بار بار تو تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اے چپس اور فرش قسم قسم دے اج بن گئے ایک دور اندر بیت اللہ دے سارے سہن اندر مسجد نبوی دے سہن اندر اللہ صاحب وسلم بجری اور بچائی ہوئی سے رسول اکرم صلی اللہ جمے دے کے خطبے کے دوران بیٹھے ہوا اگر کوئی پڑھ کے ادروپ اپنے ہاتھ نال کر رہے تو اپنے جمعہ نظر ضائع کر لیا وہ ضائع ہو گیا لیکن جس ویسے خطیب کوئی سوال کر کرد ہے وہ دینا یا کوئی اپیل کر رہے تھے ان اپیل دے جواب اندر اٹھنا تعزم کرنا اے خطبے دے آداب دے منافی بات نہیں کیونکہ ایک بات اطیب دی طرفوں کئی جا رہی ہے او کہہ رہا ہے او پوچھ رہا ہے او اعلان کر رہا ہے خود بخود اشارہ کرنا کسے کسی بلانا کسے اگے پیچھے کرنا کسے چیز نو بار بار ہلانا اور چیڑنا بغیر ضرورت یہ جو مینو ضائع کر دیں ایک دوست نے یہ سوال کیتا ہے کہ جس طرح اُسا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کیا انڈا توڑتے وقت بھی اسی طرح ہی تقبیر پڑھنی چاہیے انڈا توڑتے وقت تکبیر پڑھن کا کوئی ذکر حدیث اندر موجود نہیں بسم اللہ اللہ اکبر جانور تے اس واسطے پڑھی جاتی ہے کہ وہ دے جسم چ خون نکلتا ہے اور وہ خون اللہ دے نام تے ہی نکلنا چاہیے انڈا توڑیاں کون نہیں نکلتا کوئی تذکرہ نہیں ایسا کہ انڈا توڑ دے ہوئے بھی تکبیر پڑی جائے جانور زباں کر دے ہوئے تکبیر پڑو اللہ توفیق دے کسے دوست دیئے خواہشے کہ انہوں نے کوئی عزیز دور سکھر اندر فوت ہو گئے نے انہوں نے جنازہ غائب آنا پڑیا جائے ایسے طرح دیگر کئی دوستان دی طرفو اے زبانی پیغام تحریری پیغام مل چکے نے نماز تو بعد اسی ایک اجتماعی غائبانہ جنازہ پڑھا گے انشاءاللہ میاں فضل حق صاحب دا انتقال بھی میری عدم موجودگی اندر ہی ہویا انہا دا جنازہ بھی میں نہیں پڑھ سکیا دوستانے دا ممکنے پڑھے آہو دے شامل ہوئے ہون انہا نو بھی اسی اپنے اس غائبانہ جنازے اندر شامل رکھا گے انشاءاللہ شاہ پیر آف چندہ. دا انتقال بھی ہویا. لیکن بی اللہ جمعے تو بعد غائبانہ جنازہ تو بہرحال جنازے چند ایک اکٹھے ہو گئے نا گائے ان شاء اللہ جناز کے بعد پڑھا